بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں آیات ایک اور دو کی ابتدا میں موجود لا کے بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زائد ہے اور لاقسموں لا کا معنی اقسم و بتایا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لا زائد نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی میں ہے اور اس کے ذریعے مشرقین کے بعض باد الموت کے بارے میں غلط عقیدے کی نفی کی گئی ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بات ویسی نہیں ہے جیسے مشرقین کہتے ہیں کہ بعض باد الموت اور قیامت کے دن کے جزا و سزا کا تصور صحیح نہیں ہے میں باس بادل موت کے عقیدے کے صحیح ہونے پر قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور آدمی کے نفس عوامہ کی قسم کھاتا ہوں جو ہمیشہ اللہ کی جناب میں تقصیر پر آدمی کو ملامت کرتا رہتا ہے اسے بھلائی پر اکساتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی بنی نوئے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور انہیں ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا دونوں آیتوں میں جس بات پر اللہ نے قسم کھائی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تم سے ضرور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور تمہیں سزا دی جائے گی چونکہ یہ بات سیاق و سباق سے واضح تھی اسی لیے آیت میں اس کا ذکر سراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے